اسی لیے نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور بہت ہی انکساری اور آزیزی کے ساتھ ان سے پیش آئے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر حضرت ابراہیم کے حضور پیش کیا حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ وہ تو صاحب نظر بزرگ تھے اور وہ جانتے تھے کہ آج کا انوکھا باغبان کل لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا اور نہ جانے کتنے کی روحانی پیاس بچھائے گا لاکھوں کو میں توحید کا متوالا بنا دے گا اور جو بھی اس کی ایک نظر سے جام پی لے گا وہ عشق الہی میں گم ہو جائے گا اسی لیے آپ نے جو آپ کھا رہے تھے اس کا ایک ٹکڑا چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کو عنایت فرمایا اب کیا تھا بزرگ کا جھوٹا کھانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اٹھتے چلے گئے حضرت ابراہیم قندوزی تو چلے گئے لیکن سعیدرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اپنا باغ فروخت کیا فکرا اور مساکین میں تقسیم کیا اور خود تلاش حق کے لئے نکل پڑے اب آپ اس حق تلاش میں سب سے پہلے خوراتان تشریف لائے اس کے بعد سمرکن بخارا کا سفر بھی فرمایا اور یہاں علوم کا خزانہ بھی حاصل کیا پانچ سو چوالیس سے پانچ سو پچاس ڈگری تک تمام علوم کی تکمیل فرمائی اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ زمانہ تھا ساڑھے پانچ ہجری کا کہ جب بغداد تمرکند بخارا اسلامی علوم و فنون سے اعلیٰ کریم مراکز تھے اور مولانا حسام الدین مخاری وغیرہ بزرگوں سے آپ نے علم حاصل کیا بغداد مقدس نے علوم کا خزانہ حاصل کرنے کے بعد آپ ہرامین حاضر ہوئے یہ سفر حرمین کا آپ نے پانچ سو اکاون ڈگری میں کیا اب جناب کریا کریا ہارون ہارون اصل نام ہے اس زگہ کا ہار لیکن ہارون ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو ہار ایک چھوٹی سی بستی تھی اور لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنی کرم نوازیاں فرمائے تو ہار اللہ تو میرے محترم یہ بستی اللہ تبارک کا و تعالی کے پیارے حضرت خواجہ عثمان ہار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیضیاب تھی اور یہ عاشق رسول خواجہ عثمان ہارونی یہاں رونق فروز تھے اور تمام بستی والے ان سے فیضیاب ہو رہے تھے بہت بڑے شیخ تھے بہت بڑے بزرگ تھے آپ کا فیض دور دور تک جاری تھا تلاشیان حق اور حاجت مندانے گوہر مندانے مراد سے اپنا دامن بھر لیتے تھے جس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اللہ کی نظر ایسے شیخ کامل پر پڑی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ انہیں اب چشمہ آب بقا مل گیا تھا ان کی تلاش مکمل ہو گئی تھی جو چاہیے تھا وہ ان کے سامنے تھا خواجہ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہر ونی رحمت اللہ تعالی اللہ کی دستحق پرت پر بیان کی اور خواجہ غریب نواز خود بیان فرماتے ہیں اپنے ارادت کا واقعہ کہ میں ایک صحبت میں جس میں جلیل قدر بزرگ جمع سے نہایت ادب سے حاضر ہوا اور سر نیاز سر نیاز زمین ادب پر چھکا دیا حضور نے حکم فرمایا میرے شیخ نے حکم فرمایا دو رکعت نماز ادا کرو میں نے تعمیل حکم کی ادب سے قبلہ روح بیٹھ پھر رشاد فرمایا, البقرہ کی تلاوت کرو میں نے ادب کے ساتھ تلاوت کی پھر حکم ہوا ساٹھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھو میں نے پڑھا پھر میرے شیخ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور زبان مبارک سے یہ فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا ان تمام امور کے بعد حضرت شیخ نے ایک خاص قسم کی ٹوپی میرے سر پر رکھی چگا مبارک مجھے پہنایا اور پھر فرمایا بیٹھ جاؤ میں فورن بیٹھ گیا پھر حکم دیا ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو جب میں اسے فارغ ہوا تو کہنے لگے ہمارے مشائد کے یہاں صرف ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اس لیے جاؤ ایک دن رات کا مجاہدہ کرو یہ حکم سن کر میں نے ایک دن رات پوری عبادت الہی اور نماز میں گزار دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوتی کی حکم کے مطابق بیٹھ گیا ارشاد فرمایا ادھر دیکھو آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر دیکھو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی آپ نے فرمایا کہاں دیکھتے ہو کیا دیکھتے ہو میں نے مال لا پھر ارشاد ہوا نیچے دیکھو میں نے نیچے دیکھا تو پھر وہی فرمایا کہاں تک دیکھتے ہو میں نے سرا پھر فرمایا ایک مرتبہ سورت الخلاص پڑھو میں نے پڑھی پھر حضرت نے ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو میں نے حجاب عظمت تک صاف نظر آ رہا ہے فرمایا آند کرو میں نے دو انگلیاں میرے سامنے کی اور دریافت کیا دیکھتے ہو میں نے اٹھارہ ہزار آلم میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میری زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو آپ نے فرمایا بس اب تمہارا کام ہو گیا ہے اور کیجیے یہ تو ایک ولی کے علم کا حال ہے یہ تو ایک ولی کے کشف کا حال ہے یہ تو ایک ولی کی معلومات کا حال ہے یہ تو ایک ولی کی کرامات کا حال ہے تو ولی جس در کا گدا ہے جس در کا غلام ہے اس آقار نامدار سید و سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا آپ کی فضل کا کیا عالم ہوگا سبحان ہوگا اور جناب خواجہ عثمان ہرونی نے جو دو انگلیوں میں اٹھارہ ہزار عالم دکھا دیے خواجہ غریب نواز کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پانچ انگلیاں ہیں پنجاب رحمت جو عالی حضرت نے بھی لکھا کہ انگلیاں تھی فیض پر ٹوٹے ہیں پیار سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ تو کمال اور بے مثال کی کیا شان ہوگی ان میں کیا کیا راز پنہ ہوں گی اور وہ کتنی فیض دینے والی اور فیض آتا فرمانے والی انگلیاں ہوں گی سبحانم. تو خیر حضرت بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سب ہوا تو اس کے بعد میرے پیر میرے شیخ خاجہ سمان ہر ونی نے ایک اینٹ کی طرح اشارہ فرمایا اور کہا اس کو اٹھائیے میں نے اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے کچھ دینار نکلے جن کے بارے میں میرے شیخ نے مجھے کہا کہ انہیں لے جا کر کے فخرا اور مساکین میں تقسیم کر دوں آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کو ترقی میں ملنے والا باغ بھی انہوں نے غریبوں کو دے دیا پھر ان کے پیر صاحب نے جو ان کو جو تعلیمات دی جو فیض و برکات دی اس کے ساتھ ساتھ انہیں غریبوں کو نوازنے والا کام دیا کہ جی سبحان اللہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اپنے پیر و مرشد کی اس قدر منتقل ہو چکے تھے اتنے شیدائ ہو چکے تھے کہ سفر ہو یا حضر وہ اپنے پیر و مرشد کی اپنے پیر کامل کی خدمت میں حاضر رہتے پیر کا بستر توشہ، پانی کا مشکیزہ دیگر ضروری سامان اپنے سر اور کندھوں پر رکھ کر ہم سفر ہوتے کامل بیس سال تک انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی معرفت اور حقیقت کی ساری منزلیں طے فرمائی اور فقیر کے رموز اور اسرار سے واقف سبحان اللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ لے کا شجرہ, شجرہ بیعت پندرہ واسطوں سے امام الاولیاء حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جہاں الکریم سے ملتا ہے آپ چاہیں گے تو ہم یہ سنائیں گے آپ بلکہ سنا دیتے ہیں سنیے تبرخ معین الدین ان کے پیر صاحب خواجہ عثمان ہر ان کے پیر حاجی شریف خدن چشتی ان کے پیر قطب الدین مودور چشتی ان کے پیر خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی ان کے پیر خواجہ ابو محمد چشتی ان کے پیر خواجہ ابدال چشتی ان کے پیر خواجہ ابو اصحاف چشتی تو چشتی سلسلے یعنی اس سلسلے میں جو لفظ چشپی ملا ہے وہ ابو اسحاق سے ملا ہے اور کیسے ملا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں ان کے پیر خواجہ ممشاد اعلیٰ دینوری ان کے پیر شیخ امین الدین بسری ان کے پیر شیخ سدید الدین حضر المرشی ان کے پیر سلطان ابراہیم ادم بلخی اور ان کے پیر خواجہ فضیل بن ایاز مالکی اور ان کے پیر خواجہ عبد الواحد بن زید ان کے پیر حضرت خواجہ حسن بسری اور ان کے پیر خواجہ حضرت علی اللہ تعالی سبحان اللہ. تو خواجہ ابو صحاف شامی یہ شام کے تھے یہ بیات کی غرض سے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. یہ بیات کی غرض سے خواجہ ممشاد علی دن... آ... ممشاد اللہ دینوری نے جب آپ کو بیانتے ارادت سے مشرف کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے اس عاجز کو کاغسار کو ابو اصحاق کہتے ہیں تو جواباً خواجہ ممشاد اعلی دینوری نے فرمایا کہ آج سے ہم تمہیں ابو اشحاق چشتی کہیں گے اور جو تمہارے سلسلہ ارادت میں قیامت تک داخل ہوگا وہ چشتی کہلائے گا تو بے شک چشت اہل بہشت خان اللہ. اللہ خیر اب ہم آگے بڑھیں گے بہت شکریہ بسم اللہ رحیم خاج خاجغان حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چند دن اپنے پیر مسجد کی خدمت میں رہا اور حضرت سے دعا لے کر خانۂ کعبہ کا سفر اختیار ایک شہر میں پہنچا یہاں ایک جماعت درویشوں کی دیکھی جو شراب عشق الٰہی میں سرشار عالم شکر و حیرت میں از خود رکھتا ہے. چند دن ان کی صحبت میں رہنا ہوا مگر وہ حضرات عالم صاحب میں نہ آئے سبحان اللہ مطلب ان پر اثرار ظاہر پہ ظاہر ہوتے گئے بعد اللہ بیان کرتے ہیں مکہ معذمہ کی رالی مکہ مکرمہ پہنچ کر زیارہ کھانا کعبہ خانہِ کعبہ سے مشرف ہوا مزید فرماتے ہیں کہ پیرو مشید نے یہاں بھی میرا ہاتھ پکڑا میرے ساتھ رہے اور مجھے خانہ کعبہ کے قریب کیا مناجات کی اللہ کی بار جواباً جواب آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں مدینہ پاک آیا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی مجھے صاحب نے فرمایا سلام کیجئے میں نے سلامت کیا آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا قُتْبَ الْمَشَائِخْبَرْ وَبَحْرِ اللہ اکتر سرکار میں جواب دیا سبحان اللہ یہ آواز سنکر مرشد نے فرمایا کہ اب تم درجائے کمال کو پہنچ جائے اس کے بعد آپ اپنی پیر کے ہمرا بخارہ تشریف لے گئے وہ بخارا کے صدر المشائق سے ملے جن کے بارے میں خود خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ بزرگ دوسرے عالم, دوسرے عالم میں تھے دوسرے عالم میں تھے ان کی کیفیت کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا ان کی ایسی شان تھی پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی لے کا ایک سفر کی طرف بھی ہوا اور خود حضرت خواجہ غریب نواز بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے ہمرا سیوستان کے سفر میں تھا یہاں ایک بزرگ تھے ان کا نام صدر الدین محمد سیوستان تھا بڑے عبادتوں ریاضت میں مشغول بزرگ تھے چند دن ان کے پاس رہنا ہوا جو شخص ان کے پاس آتا محروم نہ جاتا اور یہ نہ جانے کہاں سے عالم غیب سے چیزیں لالا کے لوگوں کو دیتے اور کہتے <تصفيق> مطلب اتنے باکمال بزرگ اور کہتے ہر شخص کو کہ اگر قبر میں اپنا ایمان سلامت لے گیا تو کامیاب ہو گیا اور بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ جب قبر کا ذکر کرتے یا سنتے تو کانپنے لگتے آنکھوں سے خون کے آنسو پانی کے چشمے کی طرح جاری ہو جاتے اور ساتھ دن تک روتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھیں ہوا میں کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کے رونے سے رونا آ جاتا اور ہم آپس میں کہتے ہی کیسے بزرگ ہیں جب وہ اس کام سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف منہ کر کے کہتے ہمیں دیکھتے ہوئے کہتے کہ اے عزیزان اے پیاروں میں مرنے والا ہوں ہم میں سے ہر ایک مرنے والا ہے جس کے سامنے ملک الموت ہو ملک الموت جن کے پیچھے ہو قیامت جن کے سامنے ہو اس سے سونا نہیں چاہیے اس سے مسکرانا نہیں چاہیے اسے دنیا میں نہیں پڑھنا چاہیے تو خیر یہ اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ستم ہمیں بھی اپنا بنا لے ہمیں بھی نیک فہذگار کر لے اس کے بعد آپ نے بسرا کے بزرگ کا ذکر کیا کہ یہ بزرگ بھی بڑے عبادت و ریاضت میں مشغول بزرگ تھے اور یہ قبرستان میں بیٹھے تھے ایک قبر کے پاس اور یہ بزرگ صاحب کشپ تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس قبر کے مردے پر بڑا عذاب ہو رہا ہے جب انہوں نے یہ عذاب دیکھا تو انہوں نے ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور یہ اس طب قبر کے عذاب کو دیکھ کر واصل بحق ہو گئے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں وہ نمک جیسے پانی میں ڈالے تو پگھل جاتا ہے اور پھر نظر ہی نہیں آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح پگھل گئے اور ہمیں نظر ہی نہیں آیا پتا نہیں کہاں چلے گا تو فرماتے ہیں کہ جیسا خوف خدا میں نے ان بزرگوں میں دیکھا ویسا نہ تک دیکھا نہ چلا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا پیر و مرشید کی بارگاہ میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا مدرس عرص کیا بیس سال کا مویش انہوں نے پیر صاحب کی خدمت میں گزارے خواجہ پھر اپنے پیر کامل خواجہ عثمان ہرونی سے بغداد میں یہ رخصت ہوئے اور یہاں سے یہ فہان پہنچے اور پھر آگے بڑھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کانکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ مرید کیا سہال سے انہوں نے یہ مکہ معذمہ دوبارہ چلے گئے ان کے ساتھ مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کا رحمتہ اللہ تعالیٰ حج ادا کیا مدینہ پاک پہنچے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بشارت ہوئی کہ اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے میں نے ہندوستان کی ودایت تجھے آتا کی تجمیر جا ربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا ایک انار عطا فرمایا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احترام و ادب سرکار کے مزار انوار سے باہر آئے آپ پر ایک خاص کیفیت تاری تھی جب وجدانی کیفیت نے قلب کو سکون بخشا تو فرمانے رسالت کیا کی تھا مگر بڑے حیران تھے کہ ہندوستان کدھر ہے یہی سوچ رہے تھے کہ شام ہو گئی سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد آپ نے نماز دی ادا فرمائی اس کے بعد آپ سو گئے اور عالم خواب میں سارے ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کا منظر خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے تھا جب آپ کھلی سجدہ شکر ادا کیا مزار پرنوار پر حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے ہندوستان روانہ ہو گئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت حاصل کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف دوبارہ پہنچے واپس بغداد آئے یہ وہ دن تھے کہ جب آپ کے پیر و مرشید خواجہ عثمان ہر بغداد میں رہائش پذیر تھے قیام پذیر تھے تو اپنے پیر کامل کی خدمت میں حاضر ہو کر خواجہ غریب نواز نے آپ کو ارشاد نبوی سنایا پرتے مسرت سے آپ کے پیر صاحب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی آپ نے فرمایا کہ ہم متخب ہوتے ہیں اجرے سے باہر نہیں آئیں ملاقات کے آخری روز حضرت شیخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر کامل نے اپنا آسائے مبارکہ مسلح خرقۂ عزما فرمایا میز وہ تمام تبرکات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان آپ کو سپرد کر کے فرمایا لیجئے یہ میری یادگار ہیں انہیں اپنے پاس حفاظت رکھیے گا جس طرح میں نے رکھا اور تم جسے اہل سمجھ سمجھنا اسے دے دینا اور جناب یہ کہہ کر آپ نے اپنے مریض خواجہ غریب نواز کو رخصت کیا اور خود خواجہ عثمان ہرونی عالم تحیر میں مشغول ہو گئے پیرو مرشد سے رخصت لے کر آپ بغداد سے روانہ ہوئے درمیان سفر بدخشاں حرات سبزوار وغیرہ وغیرہ علاقے آئے بلخ سے گزرتے ہوئے اپنے ولی کامل شیخ احمد خزروی علیہ رحمان کی مقدس خانقاہ میں چند روز قیام فرمائے حضرت خواجہ غریب نواز کی عادت کریمہ تھی کہ سفر میں اپنے ساتھ تیرو کمان چکم اور نمک دان ضرور رکھتے تھے تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو جب بھوک زیادہ لگتی تو جنگل سے کوئی پرندہ شکار کر کے کھانا کھا لیتے تو ایک دن آپ نے ایک شکار کیا ایک جو ہے وہ پرندے کا اور خادم کو ذبح کر کے دیا تاکہ بھول لے اور خود نماز پڑھنے لگے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش کا تھی اس کا مکتب ان کا مکتب جاری تھا اور حصول تعلیم کے لیے دور دراز سے وہاں پر طلب آتے تھے حکیم صاحب کا نام ضیاء الدین تھا انہیں اپنے علم فلسفہ پر بڑا ناشت تھا اس لیے وہ اولیاء کرام کا ذکر بڑے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا چنانچہ خاجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے وہ حکیم صاحب گزرے جو ہی حضرت خاجہ صاحب پر نظر پڑی تو ٹھٹک کے رہ گئے خاجہ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کی پیشانی میں کچھ ایسا جلوہ دیکھا کہ فلسفہ و حکمت کی ساری باتیں بھول گیا اور سلام کر کے ادب سے بیٹھ گیا اتنے میں وہ خادر نے وہ پرندہ جو تیار کر لیا تھا وہ پیش کیا خاجہ صاحب نے اضراہ شفقت ایک اس کا حصہ حکیم صاحب کو دیا اور دوسرا حصہ فرما اور باقی خادم کو دے دیا حکیم ضیاءدین صاحب نے ابھی پہلا ہی لکمہ کھایا تھا کہ باطل کا پردہ چاک ہو گیا حقیقت معرفت آشکار ہو گئی عقل و فلسفے کے سبب جو برے خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے اور قلب پر ایسا خوف تاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئے خواجہ صاحب نے ایک لکما ان کے منہ میں ڈال دیا جوں ہی یہ لکما حلق سے نیچے اترا ہوش میں آ گئے اپنے گزشتہ خیالات پر نادم ہوئے اور اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ حضرت خواجہ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گئے جب حضرت خواجہ غریب بدخشہ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک معمر بزرگ سے ہوئی جن کی عمر ایک سو چالیس برس تھی اور وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ کا اولاد میں سے ایک پیر ان کا کٹا ہوا تھا اور دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مجاہدہ نفسانی میں مجبور تھے کہ ایک دن خواہش نفسانی نے مجبور کیا اور یہ پاؤں جو کٹا ہوا ہے آگے بڑھایا ہی تھا کہ غیر سنیڈائی کی مدعی یہی وعدہ تھا جو فراموش کر دیا بس یہ آواز سن کر بے قرار ہو گئے اور اس پاؤں کو کاٹ کر پھینک دیا اور اس واقعے کو چالیس برس گزر چکے ہیں لیکن یہ خیال دل میں بار بار آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا مو دکھاؤں گا اس کے بعد خاجہ غریب نواز حرات پہنچے حضرت عبید اللہ انصاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے حاضری تھی اس مزار مبارک پر حیبت خدا وندی کا نزول تھا اس آپ بہت محتاط رہے اور آپ نے وہاں کچھ عرصہ گزارا مجاہد نفس فرمایا اور آپ وہاں رات بھر عبادت ریاضت میں مشغول رہتے اور اکثر عشاء کی وضو سے فجر ادا فرما جب ہراس میں آپ کی شہرت بہت بڑھ گئی اور لوگ جوب در درجھوک حاضر خدمت ہونے لگے تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا کوچ فرمایا اور سیدھے ہندوستان کی طرف چل پڑے اب جناب خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سفر ہندوستان کے طرف جو تھا اب یہ ہندوستان آپ کا یہ قافلہ پہنچنے والا ہے سب زبار سے روانہ ہو کر آپ غزنی پہنچے سلطان المشائف عبد الواحد سے ملاقات فرمائی ہے خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد یادگار اور خاجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ تھے اللہ والوں کا یہ نورانی قافلہ ہندوستان کی سرحدی علاقے پنجاب میں داخل ہوئے جس وقت حضرت خواجہ ہندوستان میں داخل ہوئے سلطان الدین محمد غوری اور ان کی فوج پراج چوہان سے شکست کھا کر غذنی کی طرف ان لوگوں نے خواجہ صاحب کو بھی منع کیا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے اس لیے اس وقت جانا مناسب نہیں ہے لیکن ان اللہ والوں نے جواب دیا کہ تم تلوار کے بھروسے پر گئے تھے کیا ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں اور اس طرح یہ قافلہ ملتان سے ہوتا ہوا دریائے راگی کے کنارے جا پہنچا لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری رحمت اللہ تعالی کے مزار کن انوار پر قیام فرما کر برکات اور خیوز باطنی حاصل کیے اور بوقت رخصت خواجہ غریب نواز نے یہ شیر پڑھا گنج بخش فیض عالم مز ہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مزہ نور خدا نا پیر کامل کام وہاں سے روانہ ہو کر پٹیالہ ہوتے ہوئے آپ دلی تشریف یہاں پہنچ کر راجا کھانڈے راؤ کے محل کے سامنے تھوڑے فاصلے پر آپ نے رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیا آپ کا انداز آپ کا اندازے تبلیغ اتنا دل نشین اور ذات اتنی پرکشش تھی کہ آپ کے پاس آنے والوں میں اکثر لوگ آپ کے دست حق پر ایمان لے آتے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں دہلی میں اسلام کے فروغ سے تہلکہ مچ گیا معززین شہر کا ایک گروہ ہالکی میں شہر کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ ان مسلمان یہ جو مسلمان سنا ہیں ان کی آمد سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں اور اگر انہیں فوراً یہاں سے نہ نکالا گیا تو ڈر ہے کہ دیوتاؤں کا کہر سلطنت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے اور کھانڈے گاؤں نے حکم جاری کیا کہ ان فقیروں کو دلی سے فوراً نکال دیا جائے لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی تھی کیونکہ حکومت کے کی لوگ جب بھی عملی کارروائی کرنے آپ کے پاس آتے تو آپ کے حصے اخلاق اعلی کردار اور حق بیانی سے متاثر ہو کر قبول اسلام کر لیتے مسلمان ہو جاتے کھانڈے راؤ نے ایک بدماش کو لالچ دے کر تیار کیا کہ وہ معتقد بن کر جائے اور قتل کر چنانچہ وہ شخص عقیدت مند بن کر حاضر ہوا اور آپ پر اس کی آمد کا حال منکشف ہو چکا آپ نے اس سے فرمایا کہ اس عقیدت مندی کا کیا فائدہ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کیوں نہیں کرتے یہ سنا تو اس کے بدن میں لرزہ پڑ گیا خنجر زمین پر آ گرا اور وہ شخص بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ. جب حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ دیکھا کہ دہلی میں کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ نے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو رشد و ہدایت کے لیے وہیں چھوڑا اور خود اپنے چالیس مریدوں کے ساتھ اجمیر روانہ ہو گئے اور اس سفر میں بھی اجمیر پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے ہزارہ افراد آپ کے دستے حق پر اسلام قبول کر چکے تھے اجمیر پہنچ کر ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا درخت سایہ دار تھا ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ چند ساربانوں نے آ کر منع کیا اور کہا کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھئی بہت سی جگہ ہیں یہاں پر اونٹ کہیں بھی بٹھائے جا سکتے ہیں لیکن وہ جو ساربان تھا وہ جو لوگ تھے وہ تشدد پر اتر آئے اور حضرت خواجہ غریب نواز یہ کہہ تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے وہاں سے اٹھ کر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ انا ساگر کے قریب پہاڑی پر ٹھہر گئے دوسرے دن ساربانوں نے لا کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین نے انہیں پکڑ لیا ہو ساربان سخت پریشان ہوئے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو مجبوراً کے دربان میں حاضر ہوئے اور جب راجہ نے یہ عجیب و غریب واقعہ سنا تو حیرت میں پڑ گیا بہرحال اس نے حکم دیا کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو جس کی بدعا کا یہ نتیجہ ہے تو ساربانوں نے جا کر آج اور ان کی سے معافی مانگی آپ نے کمال مہربانی سے فرمایا جاؤ خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے ساربانوں نے واپس آ کر دیکھا تو سب کے سب اونٹ کھڑے تھے. ان کی خوشی اور تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی اور دیکھا بھائیو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کتنے اختیارات دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلاموں کے اختیارات سے یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے محبوب محبوب کائنات عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شاعر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے اور آپ کے مریدین روزانہ انا ساگر میں وضو اور غسل فرماتے گھاٹ کے قریب چونکہ مندر کی عمارتیں تھیں اس لیے پجاریوں کو یہ بات بڑی ناگابار گسا ایک دن خواجہ صاحب انا ساگر گئے وضو وغیرہ کے لیے تو پجاریوں نے انہیں روکا اور سختی پر اترائے مریدین یہ واقعہ خواجہ صاحب کے مریدین کا ہے مریدین گئے وضو وغیرہ کے لیے تو ان پجاریوں نے ان کے ساتھ جاتی کی سختی کی جس پر مریدین فریاض دے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ ساری گفتگو سنی تو اپنے ایک مرید کو کہا کہ جاؤ کوزے میں تالاب کا پانی لے آؤ جب وہ مرید انا ساگر پہنچا اور کوزہ تالاب میں ڈال کر نکالا تو انا ساگر پورے کا پورا اس کو آ چکا تھا مرید پوزا لے کر آیا مرشید کی بارگاہ میں پیش کیا اور جب تالاب سوکھنے کا علم برہمنوں کو ہوا جو برہمن تھے وہاں پر ہندو جو تھے پجاری تھے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور پورے شہر میں ایک کوحرام سمجھ گیا لوگ پانی کے لیے تڑپ اٹھے اور یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ گھاٹ پر چند مسلمانوں کو زدو کو کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے گروہ نے یہ پانی غائب کر دیا ہے موز شہر کی ایک جماعت خواجہ صاحب کی میں حاضر ہوئی معافی مانگی اور آپ نے بکمال مہربانی اس خوزے کا پانی تالاب میں ڈلوا دیا اور پورا تالب حسب سابق پورا تالاب حسب سابق پانی سے بھر گیا اور اس واقعے کو دیکھ کر بھی بہت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور اجمیر پاک میں اجمیر شریف میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا ن تخت و تاج میں نہ لشکرو سپاہ میں ہے ن تخت و تاج میں نہ لشکرے سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے اور جناب نپوچ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو نپوچ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی میں تو پھر مزید یہ ہوا کہ وہاں جو موجود پجاری تھے ان کا سردار تھا شادی دیو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے تشریف لانے سے جب اس نے مندر کی اور بت خانوں کی بیرانی دیکھی تو اس سے میں بڑک اٹھا اور خواجہ صاحب کو تکلیف پہنچانا چاہی مگر جو ہی اس مرد قلندر نے ایک نگاہ ڈالی تو شادی دیو اور اس کے ساتھی کاپ گئے اور قدموں میں گر کر مشرف با اسلام ہو گئے اور شادی دیو کا اسلامی نام سعد رکھا گیا اور ایک بہت بڑا اور بہت مشہور واقعہ جو ہوا صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہ اسلام کی ترقی اور عروج دیکھ کر رائے پتھرا کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے اسلام کی ترقی کو جادو سے روکنا چاہا جادوگر اپنے خاندانی گرو اجے پال کی طرف متوجہ ہوا یہ ہندوستان کے سب سے با اور مشہور جادوگروں میں سے تھا اجمیر کے قریب ایک جنگل میں رہتا تھا اجے پال کو بلا کر رائے پتھرا نے خواجہ صاحب کا سارا حال بتایا اجے پال ان کرامتوں کو بہت معمولی سمجھا اور یقین دلا دیا کہادو کرے گا کہ یہ بڑی جلدی اجمر سے چلے جائیں گے اب جناب ہوا کیا مرگ چھالا پر بیٹھا اپنے تمام چیلوں کو ان ساگر روانہ کیا اور ان کے ساتھ خود بھی گیا پھر خاجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی طرح جادوگروں کا یہ لشکر اڑن شیروں پر سوار اور ہاتھوں میں اجدہے کا کوڑا لیے چیختہ چلاتا انا ساگر کے قریبا پہنچا کچھ نو مسلم رفاق یہ منظر دیکھ کر بڑے خوف زدہ ہوئے لیکن خاجہ صاحب نے ایک اپنی انگلی سے کھینچ کر فرمایا اس کے اندر ہی رہنا باہر نہ جانا محفوظ رہو گی اجے پال اور اس کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ سے اشدہ چھوڑ دیئے جو تیزی سے خواجہ صاحب کی طرف بڑھے مگر ہسار تک پہنچ کر سب کے سب جل گئے یہ لوگ جب اس ترکیب سے ناکام ہو گئے تو جادوگروں نے آگ ورسانہ شروع کر دی مگر وہ آگ بھی خواجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ ہوا یہ کہ اُلٹا وہ آگ پلٹ کرونی کو جلانے لگی جب یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی تو اجے پال نے آسمان کی طرف اڑ کر سے حملہ کرنا چاہا اور اس ارادے سے وہ آسمان کی طرف اڑا خواجہ صاحب کی نظر اس پر پڑی فوراً آپ نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس بے دین کو نیچے اتار لائیں جوتیاں اڑی آن کی آن میں اجے پال کے سر پر پہنچ کر تڑ تڑا پڑی اور وہ جوتیاں اسے نیچے اتار لائیں اب اجے پال کی آنکھوں سے ہجاب اٹھ چکے تھے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ شہر بیکار ہے آنکھوں میں اشکی ندامت بھر لایا, معافی چاہی خواجہ صاحب نے اسے معاف فرمایا وہ صدق دل سے مسلمان ہوا, آپ کے حلقے ارادت میں شامل ہوا خواجہ صاحب نے اس کا نام عبد اللہ رکھا اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور جتنے لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا سب کے سب مسلمان ہو گئے اجے پال نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کی حضور اپنے مداری جا سے آگاہ فرمایا آپ نے مسکرا کر فرمایا آنکھیں بند کرو اللہ اکبر آنکھیں بند کرتے ہی اس نے دیکھا کہ تمام حجابات اٹھنے لگے ہیں سیر کرا دی جب اس کی طبیعت سہر ہو گئی تو حکم دیا کھولو آنکھیں کھول کر حضور کے قدموں میں گر پڑا اور آپ نے شفقت فرما کر اٹھایا اور اتنا کرم فرمایا کہ اس کو اولیاء کاملین کے درجے تک پہنچا دیا اب اس نے ایک اور التجا پیش کی حیات ابدی تلب دی حضور نے تبسم فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جس پر اسے بھی شرف قبولیت سے نوازا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ عبداللہ زندہ ہے اور بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں اور اجمیر اور وہاں کے رہنے والے لوگ اجمیر کے, کے جو علاقے ہیں گرد و نما کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارتے ہیں المقتصر یہ کہ اس واقعے کے بعد راجہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہو گیا خواجہ صاحب نے شہر میں قیام فرمانے کے بعد پرتھوی راج چوہان کو اسلام کے دعوت کی دعوت دیتھوی راج نے اسلام قبول نہ کیا جب خواجہ صاحب سے اس کے کیا گیا تو آپ کو سخت افسوس ہوا اور مراقبے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بدبخت ایمان نہ لایا تو میں اسے اسلام کے لشکر کے حوالے کر دوں گا زندہ گرفتار کروا دوں گا اور پھر ایسا ہی ہوا جس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی لے اجمیر میں رونق افروز ہوئے تھے تب سے ہی راجہ راج اور اس کے درباریوں کو سخت ناگواری تھی وہ سب چاہتے تھے کہ وہ اجمیر سے چلے جائیں خواجہ صاحب اجمیر سے تشریف دے جائیں خواجہ صاحب کا ایک مریض راج کی یہاں ملازم تھا راجہ نے اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی اور اس مرید نے خواجہ صاحب کی خدمت میں کیا کہ آپ بڑے مرید نواز ہیں آپ نے راجہ سے اس کی سفارش کی خواجہ صاحب،, راجہ صاحب کی بات نہ مانی پر بولا یہ شخص یہاں آ کر غیب کی باتیں بیان کرتا ہے جب یہ بات خواجہ صاحب کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم نے پتھرا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا اور ایسا ہی ہوا ابھی آپ کو کرتے ہیں کیسے ہوا الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے خوراصان میں خواب دیکھا کہ ایک بزرگ انہیں تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطانتوں میں بخشی جاؤ جلد اس کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ اس کی طرف متوجہ ہو توجہ کرو اور راجہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کرو اور اسے سزا دو جب شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی نے علماء اور فضلہ سے یہ خواب بیان فرمایا تو سب نے تعریف بھی کی اور یہ کہا کہ یہ خواب پت ہو کامرانی کا مجدہ ہے اچھا جی اب مارکا جنگ کا حوال بھی سن لیجیے پرتھوی راج چوہان تو حضرت خواجہ غریب نواز کے خلاف ہو گیا تھا ترائن کی پہلی لڑائی 1191 میں ہوئی تھی الدین زخمی اور شکست کھا کر رزنی واپس چلے گئے تھے اس شکست کا شہابین کو بڑا قلب تھا اور انہوں نے باہر یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ جب تک پتہ حاصل نہیں کریں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے غزنی پہنچ کر وہ دن رات لشکر جمع کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس شکست کے بعد محل سرائے میں بستر پر سونا بھی چھوڑ دیا انتقام کی آگ سینے میں بھڑک رہی تھی لشکر عظیم جمع کر لیا بغیر کسی کو بتائے ہندوستان کی طرف چلے گئے چلتے چلتے ملتان میں شہاب الدین غوری نے دربار منعقد کیا سب امیروں کو سرداروں کو بلایا اور کہا کہ اے گزشتہ سال اسلام کے دامن پر جو بندواں داغ لگا اس کا تدارک ہر مسلمان کے ضروری ہے سب نے ایک زبان ہو کر شہابین غوری کی آواز پر لبہ کہا اور پوری امداد اور معاونت کا وعدہ کیا سب نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر سلطان کو یقین دلایا کہ وہ اپنے راجے سے والے نہیں شہابین غوری عہد و پیمان کے بعد ملتان سے روانہ ہو کر لاہور پہنچے لاہور پہنچ کر انہوں نے کیا کیا میں آپ کو ارض کرتا ہوں بسم اللہ لاہور پہنچ رکن الدین حمزہ کو اپنے پیغام کے ساتھ پرتھوی راج چوہان کے پاس بھیجا پیغام میں یہ تھا اطاعت قبول کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ کو اپنی طاقت پر بڑا ناش تھا بہادری پر بڑا گھمنڈ تھا شا... شجاعت پر بڑا ناش تھا اور راجپوتوں کی وفاداری اور راجاؤں کی امداد پر پکا بھروسہ تھا. تھا اسی غروب پندار کی بنا پر راجا پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین کو ہسپتال جواب دیے اس نے کہا کہ ہماری بے شمار فوج کی تیاری اور اس کا جوش و خروش تمہیں معلوم ہے ہر روز ہندوستان کے اطراف سے لشکر برابر پہنچ رہے ہیں اگر اپنے آپ پر تم کو رحم نہیں آتا تو اپنی نامورات فوج پر ہی رحم کھالو اپنے آپ آنے سے پشمان ہو کر لوٹ جاؤ ورنہ اس کے لیے مادا تیار ہو جاؤ شاید سب شکن ہاتھی اور بے شمار پیادے اور تیر انداز کل کے روز تمہارے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو میدان جنگ میں ماتی جائے گی اور ہاتھیوں سے تمہاری فوج کو کچل دیا جائے گا باہر کی اپنی کامرانے کا پورا یقین تھا اپنے ساتھ تین ہزار ہاتھی, تین لاکھ سوار اور پیدل لے کر چڑھا چلا اور ڈیڑھ سو راجا کی فوجیں اس کے ساتھ شامل کی سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ایک لاکھ سوار اور ہزار ہلھی بھی ان کے ساتھ دونوں فوجوں نے دریا کے پار مورچے لگائے سرسوتی دریا کا نام ہے شہابن نے عقل مندی کی کہ اس نے اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہر ایک حصے کا سہے تالار مقرر کر کے باری باری لڑنے کا حکم دیا پی چوہان ہی تھی مارکہ جنگ و جدل بہت دیر تک ہوتا رہا دوپہر کا وقت تھا راجہ راج سو راجاؤں کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرا سب نے تے کیا اب یا تو فتح یا موت سب نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر کسمیں کھائیں اور جناب پان کا بیڑا چبایا شربت کا پیالہ پیا اور ان کے الفاظ بتا رہا جو, جو انہوں نے کیا تلسی کی پتی زبان پہ رکھی کیسر کا ٹیکا ماتھے پہ لگایا اور تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں آ گئے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی شہاب شہاب کو خواب میں بشار... خواب کی بشارت شہابین کو اب یہاں یاد آئی جس نے اس کی ہمت بڑھائی اب اس کی سمجھ میں یہ تدبیر آئی کہ اپنے خاص جوانوں کا تازہ دم دستہ میدان جنگ میں بھیج دیا جائے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جہاں باز جوانوں کا یہ دستہ زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں داخل ہو گیا اور راجا کی فوج چونکہ لڑتے لڑتے چھک تھک چکی تھی اس کے لیے تازہ دم لشکر سے مقابلہ دشوار تھا کھانڈے راؤ اپنے معاونین اور بہت سارے راجاؤں کے ساتھ مارا گیا پرت چوہان کی فوج میں ہلچل مچ گئی اور ابھی تھوڑے دن باقی ختم یعنی نہیں ہوا تھا کہ شہاب الدین کی فوج غالب آ گئی پیج مغلوب ہو گئی اور تائن کی رڑائی پانچ سو انسی کے مطابق گیارہ میں ترانوے میں فیصلہ کن تھی شہابین غوری کو فتح ہو گئی اور پرتھوی راج چوہان خوش ہو گئے جیسے کہ آج کل ان کے میزائل بھی خوش ہو رہے ہیں پرتھوی تو راج راج نے بھاگنا چاہ لیکن وہ دریا سرسوتی کے کنارے گرفتار ہوا اور پکڑا گیا اور مار دیا گیا جس وقت شاہبین غری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں داخل ہوئے شام ہو چکی تھی مغرب کا وقت تھا آواز سن انہیں چپ ہوا اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ ایک فقیر تو کافی عرصے سے یہاں موجود ہو گئے ہیں اور یہ آواز وہیں سے آ رہی ہے شاہبی فورن وہاں پہنچے جماعت کھڑی ہوئی ہو چکی تھی خواجہ صاحب امامت فرما رہے تھے شہاب الدین بھی جماعت میں شامل ہوئے اور نماز ختم ہونے کے بعد جب شہاب الدین غوری کی نظر خاجہ صاحب پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت سے انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اس کو فتح ظفر کی بشارت دی تھی شہاب الدین غوری آگے بڑھے غریب نواز کی قدموں پر گر پڑے بہت دیر تک روتے رہے پھر معدب ہو کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ارد گزار ہوئے کہ مجھے بھی داخل سلسلہ فرما دیں مجھے بھی شہاب الدین غوری چشتی کر لیں رحان اللہ اور جناب خواجہ صاحب نے عنایت کی درخواست منظور داخل سلسلہ کیا کچھ دن اجمیر میں قیام کرنے کے بعد شہاب الدین دلی آئے دلی کے حاکم نے تحائف پیش کیے. شہاب الدین غوری قطب الدین کو دہلی میں اپنا نائب مقرر کر کے ہندوستان سے چلے جی بہت ساری باتیں ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی لے. اجمیر میں مقیم تھی تبلیغ اسلام کی کوششوں میں مشغول تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دہلی سے ایک ایریزہ ملا جس میں انہوں نے اجمیر آنے کی اور قدم بوتی کی خواہش کی تھی جس کے جواب میں خواجہ صاحب نے لکھا کہ بھئی ہم خود دہلی آئیں گے اور خواجہ صاحب پھر خود دہلی کے لیے روانہ ہوئے قطب الدین صاحب کی خانقاہ میں قیام فرمایا سلطان شمس الدین التمش کو جو اطلاع ملی تو خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر گلا عقیدت پیش کیے مشائخ عوام و خواص سبھی خدمت اخدس میں حاضر ہوتے رہے اور حضرت کے فیوز و برکاس سے مال ہوتے رہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بھی دلی میں تھے چلے میں بیٹھے تھے جب خواجہ صاحب کو معلوم ہوا چلے میں تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے بابا صاحب کے لیے بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علی بھی دعا پر پائی اپنے پوتے مرید کے لیے دعا فرمائی کہ ہمارے فرید کو قبول فرما اور اکمل درویش کے محتبے پر پہنچا اور غیب سے ندا آئی کہ ہم نے فریق کو قبول کر لیا وہی ہوگا اثر اللہ سبحان اللہ پیرو مرشد مرشید سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا ان کا حضرت خواجہ غریب نواز کی پیرو مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے چھ سو ہجری میں دہلی کو زینت بخشی خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہے اور پیر کی صحبت میں رکھ کر مرشد کی تربیت اور ترقین سے مستفید ہوتے رہے سلطان شمس الدین التمش کو طالب صادق اور مومن کامل پا کر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے فرمان اپنے مرشد کے فرمان کے مطابق سلطان شمس الدین کی استقامت اور تربیت کے لیے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام گنج اثرات تھا اسی زمانے میں حضرت شیخ جنہوں نے گلستان اور بوستان لکھی ہے وہ بھی دہلی تشریف لائے اور دونوں بزرگوں سے ملاقات ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے قیام فرما کر اجمیر واپس تشریف لیا اور رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے اور یہاں سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی بھی دہلی سے تشریف لے گئے اچھا حضرت خواجہ صاحب دوسری بار سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں چھ اکتیس ہجری میں دہلی تشریف لائے ایک کسان کو کچھ اتنا کام کروانا تھا سلطان سے تو آپ نے اس کی سفارش فرمائی اور واقعہ تفصیلی ہے المختصر یہ کہ آپ غریبوں کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے اچھا جی سن 633 شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب کو علم ہو گیا تھا کہ یہ ان کا آخری سال ہے آپ نے مریدوں کو ضروری ہدایتیں اور وصیتیں فرمائیں اور جو خلافت کے حال تھے انہیں خلافت سے نوازا خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر بلایا خاجہ صاحب اجمیر کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے مقربین اور احباب حاضر تھے کہ اچانک شیخ علی سنجری مخاطب ہوئے اور خاجہ قطب الدین کی خلافت کا فرمان لکھوایا قطب الدین حاضر تھے حضور غریب نواز نے اپنا قلعہ مبارک قطب الدین بختیار کاشی رحمتہ اللہ علیہ کے سر پر رکھا اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اقدس پہنایا پہنایاسائے مبارک ہاتھ میں دیا اور مسلح کلام پاک نالیہ نے مبارک مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں میرے بزرگوں سے سلسلہ پہنچی ہیں اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے میں امانتیں تمہیں سپٹ کرتا ہوں حقی امانت حد تل امکان ادا کرنا تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے پھر اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی اور انہیں رخصت کیا چھ سو میں پانچ اور چھ رجب کی درمیانی شخص حسب معمولی عشا کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا رات بھر درود اور ذکر کی آواز آتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے یہ آواز بند ہو گئی آخر مجبوراً دروازہ نہ کھلا تو خود نے نے دستکے دی اس پر بھی کوئی جواب نہ آیا تو لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی اور سورج نکلنے پر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ آپ واصل وحق ہو چکے ہیں اور آپ کی نورانی پریشانی پر سبز اور روشن حروف میں لکھا ہوا ہے حبیب اللہ مات فی حب اللہ یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے وفات پائی آپ کے وشال کی خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں دوڑ جنازے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور آپ کے بڑے داد خواجہ فخر جنازہ پڑے اور جس حجرے میں آپ کا انتقال ہوا وہیں آپ کو دفن کیا گیا اور جبھی سے آپ کا آستانہ ہندوستان کا روحانی مرکز ہے بلکہ پوری دنیا کا روحانی مرکز ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال یکم رجب سے چھ رجب تک بڑے اہتمام سے ہوتا ہے آپ کی ازواج کے بارے میں سن لیجیے تذکرہ رہ گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں فرمایا تھا کہ معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے تمہیں شادی کرنا چاہیے اور اس فرمان کے بعد آپ نے بی بی امت اللہ سے شادی کی جن کے وطن سے خواجہ فخر الدین خواجہ حسام الدین اور بی بی حافظ جمال پیدا ہوئی اور ایک اور شادی بھی آپ کی ہوئی تھی وہ بی بی بیمت اللہ سے ہوئی تھی اور وہاں ان سے ابو سعید صاحب پیدا ہوئے تھے اور آپ کے خلفا آپ کے طلبا آپ کے سلامزہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے بہت سارے آپ کے خلاف تھے اور آپ کے سب سے بڑے خلیفہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہیں آپ کے اصغر خلافہ ان کے بعد کے جو ہیں وہ 65 کے لگ بھگ ہیں اور 55 آپ کے خلاف مجاز ہیں اور ان کی تفصیل آپ کو آپ کی سوانح عمری کی کتب میں بڑی آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ تو میرے پیارے پیارے سنا ہے بھائی میں اپنے خواجہ اختیار کا, کا ذکر سنا آخر یہ اللہ والے اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے دین کے لیے وقت کر دیتے ہیں اور حالات کیسے ہی ہوں یہ محض اللہ تبارہ کا وطہ کی رضا والے کام کرتے رہتے ہیں ان کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے خواجہ صاحب کو بھی خواجہ صاحب کی زندگی بھی انتہائی سادگی پر مبنی تھی اور آپ کو اپنے پیر و مرشید کی مریدی پر بھی پڑنا ستا. اور آپ کے پیر و مرشید کے آپ چونکہ مرید تھے اور مرید صادق تھے تو آپ کے پیر و مرشید بھی آپ فخر فرماتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارا معین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ سب جانتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سچے عامل تھے سنت رسول کے پابند تھی فناس رسول کے درجے پر تھی عبادت ریاضت مجاہدہ بس یہی زندگی تھی ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتے عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی بڑا نوازتے تھے آپ تو ہیں ہی غریب نواز آپ غریب نواز بھی ہیں آپ مورید نواز بھی ہیں مریدوں کا بڑا خیال رکھتے تھے اور آپ کا بھی فرمان ہے جیسا کہ پاک کا فرمان ہے ایسے آپ کا بھی فرمان ہے کہ معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو جو قیامت تک سلسلے میں ہوں گے جنت میں نہ لے جائے تو بھی ہم قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں شوہر ہیں اور ہم الحمد رب العالمین اللہ تعالی کے پغل و کرم سے نقش بندی بھی ہیں ہم چاروں سلاسل سے وابستہ ہیں الحمد رب العالم بڑے سادہ بزرگ تھے علم شغل بھی تھا کتابیں بھی لکھی ہیں کتاب کا تو آپ نے نام سنا گنج السرار اس کے علاوہ کشف الاسر انیس الاروا اور بہت ساری کتابیں آپ کی ہمیں اب بھی ماشاء اللہ کتابیں مل جاتی آپ کیوانے <coughs> کی کتابوں میں <coughs> مل جاتی مکتوبات بھی آپ کے تھے مکتوبات کے ذریعے بھی آپ نے اپنے مریدین کی اصلاح فرمائی ان کی تربیت فرمائی مکتوبات کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہمیں مل جاتا ہے حضرت کا اچھا میں آپ سے چند لمحوں کی اجازت دوں گا کچھ پانی وغیرہ پینے کے حوالے سے اور پھر ہم انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات جو ہمارے لیے راہ عمل ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے ملفوظات اور آپ کی تعلیمات سے متعلق گفتگو سنیں گے انشاءاللہ اور جناب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کسی بھی بزرگ کے بارے میں فضائل سن لینا اور ان کی سے سن لینا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن دیکھیں وہ تو کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی مراحل میں ہے ہمیں تو کامیاب ہونا ہے ان ان بزرگوں کے طریقے پر چل کے تو اپنی اصلاح کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے انشاءاللہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے اور خواہاں غریب آباد رحمۃ اللہ کی تعلیمات آباد بس اب کچھ دیر بعد میں آپ کو دوبارہ گزارش کروں گا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ السّلام علیکم و اللہ, اللہ تعالی و برکاتہ اللہ بس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہم بزرگوں کے فضائل تو سنتے ہیں سننے بھی چاہیے لیکن سب سے امپورٹینٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے اور بزرگوں کو اپنے لیے بزرگوں کے فرامین کو اپنے لیے راہ عمل بھی سمجھنا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات بھی بتاؤں تو ان کی کچھ تعلیمات آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کیا تعلیمات تھیں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مرشید کی تربیت حاصل نہیں ہوگی آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے تو پتہ چلا کہ مرشید کا ہونا ضروری ہے ظاہر ہے مرشد کہتے ہی راہ دکھانے والے کو तो تو جب تک مرشد نہیں ہے تو پھر منزل کیسے ملے گی اور ایک اور خاص بات انہوں نے بتائی کہ ہے نا, ہونے کا دعویٰ ہے تو سن لیجئے کہ عشق کی راہ ایسی ہے کہ جو اس راہ میں چلتا ہے اس کو نام و نشان ہی نہیں ملتا اور عاشق تو کسی کو بھی نہیں دیکھتا فرماتے ہیں عارف وہ ہے کہ جو راہ عشق میں کسی کو نہ دیکھے اور فرماتے ہیں کہ راہ محبت میں عاشق وہ ہے کہ جو دونوں جہاں سے دل اٹھا لے اور فرماتے ہیں کہ عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو راہ خدا میں جلا دے مٹا دے اور عارف آفتاب صفت ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں لیکن دنیا کو منور کر دیتے ہیں روشن کر دیتے ہیں اور صحبت نیکوں کی ہو تو یہ نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی ہو تو یہ برے کام سے بدتر ہے یہ بڑی امپورٹینٹ بات ہے صحبت نیکوں کی ہو تو نیکیوں سے بہتر ہے اور بروں کی ہو تو برے کام سے بدتر ہے اور فرماتے ہیں کہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو جلیل و خار کرنا تو نہ تو اپنے بھائی کو ذلیل کریں اور بڑی توجہ رکھے نہ ہی اپنے بھائی کو خار کریں ٹھیک ہے غور کیجیے گا میں اس کی وضاحت سے جان پوچھے نہیں دکھا اور آپ فرماتے ہیں بس اس بات میں ہم بات ختم کرتے ہوئے بیان کا یا درس کا بھی اختتام کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کافر سو برس تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے مسلمان نہیں ہوگا لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہ لے تو صد سالہ کفر دور ہو جائے گا سبحان اللہ تو اصل توحید ہی وہ ہے کہ جو عشق رسالت اور سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کے قریب ہے توحید کبھی سرکار سے دور تھوڑی کرتی ہے توحید تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے توحید تو سرکار کی محبت سکھاتی ہے توحید تو سرکار کی عظمت سکھاتی ہے توحید نے تو یہ سکھایا توحید تو یہ سکھاتی ہے کہ سرکار وہلم تکن تعلمی کے درجے پر فائدے توحید تو یہ سکھاتی ہے کہ الرحمٰن علام القرآن توحید تو یہ سکھاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے یہ رفاط کی بلندیوں پر ہے توحید نے سکھایا وہ رفا نہ کا توحید تو یہ سکھاتی ہے ماوا کے ربو کا واما تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا نہ نا ناراض ہوا تو توحید نے توشک محبت عشق رسول محبت رسول سکھائی تو نہ جانے یقیناً شیطانی توحید ہے جو انبیاء سے دور کرتی ہے جو انبیاء کی توہین پہ بھارتی ہے اور وہ شیطانی توحید ماننے والے جانے اور ان کا شیطان جانے اور ہم تو رحمانی توحید کے قائرین ہیں اور رحمانی توحید نے تو ہمیں عزت و تاخیر اور عزت و توقیر مصطفیٰ کا حکم دیا جزاکر السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ اب ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ حضرات کی موجودگی کا اور آپ نے خواجہ غریب نواز کا ذکر سنا میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت کے اندر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی زندگی کے کا اجمالی تعارف آپ کے سامنے پیش کر پاؤں ویسے میں عمومی طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیاروں کے احوال کا ذکر ہو لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی تعلیمات کا ذکر ہو تو بہرحال ان کا ذکر بھی ہوا ہے اور ان کی ہم نے مختصر تعلیمات بھی سنی ہے انشاءاللہ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری دیدوا کے لیے خوش رہیے آباد رہیے خوشحال رہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مائیک آپ حضرات کے لیے السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ جن بھائیوں نے سوال و جواب کرنے ہیں آ, کسی بھی حوالے سے کوشچن ہو کسی کا تو وہ مائک پر آ کے سوال کر لیں حضرت موجود ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ جواب عطا فرمائیں گے اور آ, آ, اس کے علاوہ جو ہے آ, کوئی اگر ٹیکس میں سوال کرنا چاہے تو پی ایم کر دے یا پھر جو ہے یہاں پر ٹیکس لکھ دے تو انشاءاللہ حضرت اس کا جواب عطا فرمائے آ جائے بھائی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم لوگ یا رسول اللہ اور یا غوث اعظم المدد اور یا خواجہ کہتے ہیں تو یہ یا کے بارے میں ارشا فرمائیے گا کہ یہ اکثر بد مذہب وغیرہ جو یہ مطلب اعتراض کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا جزاک اللہ السلام علیکہت جی شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال آپ لوگوں سے کروں گا کہ یہ بتائیے مجھے کہ اسپین جو ہے وہ بہت سے پہلے فتح ہوا تھا ہندوستان میں اسلام کی آنے سے نا عبدالرحمان داخل صاحب اس میں تشریف لائے تھے اور بہت سارے لوگ اور اسلام کا وہاں بول بالا رہا تھا یہ سوال میرا خرطبہ بھائی سے ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرطبہ کی جامع مسجد کے اندر سے انہوں نے جو ہے وہ مسجد ہونے کے آسار بھی ختم کر دیے ہیں اور وہ معاذ اللہ کرتبا کی جامع مسجد کے اندر بت رکھ دیے ہیں اور مجھے پتا چلا علامہ سید شاہ تبل قادری صاحب سے گفتگو ہوئی ہماری پرسوں تو حضرت نے بتایا کہ بھائی وہاں تو بڑے حالات نازک ہیں اور ہمیں تو چپل اتار کے جانے بھی نہیں دے رہے اور ہمیں تو وہاں امام شریف پہن کے بھی جانے نہیں دیا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو چپل سے آیا ہوں چپلے کیسے نہیں اتاروں تو میں تو اپنی سہولت کے لیے اتاروں گا تو کہا میں نے چپلیں اتاری اور امامے کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ڈریس ہے یہ تو ہم نہیں اتار سکتے تو باہر کا مجھے جانے دیا اور کہا وہاں آزان بھی نہیں دینے دیتے اور جو کوئی جا رہا ہو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسجد نہیں ہے آپ نے یہاں پر کوئی مذہبی کام نہیں کرنا ہے ویسے گھومے پھرا ایشکر ہے تو بڑے دکھ والی بات تھی تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے سب سے خاص طور پہ قرطبہ بھائی سے کہ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ میں ٹیولیب بھائی آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ یہ بتائیے کہ یہ اسپین کے اندر اتنا اسلام رہا حکومت بھی رہی مسلمانوں کی اس کے باوجود آج آثار اسلام ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے تو میں مائک فری کر رہا ہوں محترم جناب غم مرشید بھائی پہلے اس کا جواب دیتے ہیں اپنے الفاظ میں یا جو بات کرنا چاہیں کرنے پھر اس کے بعد ہمارے کو روشنی ڈالنے کے لیے آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختر جزاک اللہ قبی مرشد بھائی اور حضرت نے جو ہے مطلب مجھے سوال بھی لیے کہا ہے حضرت اس مسجد کے اندر جو ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد کے اندر واقعی میں جو نا اس طرح کے مسائل ہیں لیکن میں ادھر دو مرتبہ جا چکا ہوں اور اس میں جو ہے مطلب امامہ کے لیے پرابلم نہیں کی تھی ہمارے ساتھ لیکن انہوں نے ہمارے گرد ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی تھی کہ یہ کہیں نماز نہ پڑھے یا سجدے میں نہ چلے جائیں یا پھر کوئی اس طرح کی اندر سے مسجد بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اندر سے اپنی ایک سائڈ پہ چرچ بھی بنایا ہوا ہے اور ان کا چرچ ورکنگ ہے لیکن ہماری مسجد ورکنگ نہیں ہے اور وہ ایز اے میوزیم انہوں نے کھول دیا ہے تو رہی بات حضرت یہ وہاں پر اثار کیوں آج بھی تقریباً تین مساجد جو ہیں اس طرح کی جس طرح کرتبا موسک ہے اسی طرح اور بھی تین مساجد جس پہ آج بھی تالے لگے ہوئے بند ہے اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو میوزیم کے لیے کھولیں لیکن وہ بند کی ہوئی ہیں انہوں نے تو یہ حضرت میری جو ناکس رائے اس میں یہی تھا کہ بے عملی کا جو سیلاب تھا مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ اسی طرح کیا گیا تھا کہ وہ کسی طریقے سے جو نا دین سے دور ہو جائیں اور جیسے جیسے وہ دین سے دور ہوتے گئے اور مال کی محبت کے پیچھے وہ مطلب لوک ہو گئے جس کی وجہ سے جی حضرت وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مال کی محبت میں پڑ گئے اور دین سے دور ہو گئے دین میں عمل جو عملی طور پر وہ بالکل جو نا جی جی ہندوستان میں بھی ہے حضرت بے عملی سے مراد یہ کہ بالکل دین سے دور ہو جانا نمازوں کی بالکل مسجدیں خالی اور ویران ہو جانا اور پھر جو ہے اے, کفر کی حکومت بھی ہے لیکن حضرت اے, ہندوستان کی اگر آپ بات کریں گے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ زیادہ سیکور ہے مسلمان پاکستان کی نسبت وہاں پر نمازیں آسانی سے وہ ہے اگر آپ ہندوستان کو بیر نہ کریں اس کے ساتھ کوئی بزرگانہ دین نہیں تھے وہاں پہ بالکل ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگان دین وہاں پر نہیں تھے لیکن بزرگان دین تو حضرت یہ بھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ بزرگانہ دین وہاں پر بہت موجود تھے اور شفا شریف دیکھ لیں بہت سارے علماء کرام آج بھی جو ہے مطلب جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر موجود تھے اور اب شروع میں عمل تھا لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا ویسے ویسے جو ہے وہ مطلب وہ ظلم کا شکار ہوتے حضرت آپ خود آ کے جو نا اس کی مزید وضاح المائیں میری تو ناقص رائے تھی جزاک اللہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی ناقص رائے کو کامل کر دیتے ہیں جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ایسا ہی ہے لیکن میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ وہاں علما ضرور تھے لیکن مشائق نہیں تھے وہاں مزارات نہیں ملیں گے آپ کو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز تھے وہاں خواجہ غریب نواز نہیں ہے بغداد میں یس سوفیاں نہیں تھے وہاں پہ اولاما تھے اظام نہیں تھے مرشیدان کامل نہیں تھے ٹھیک ہے یہ اصل وجہ ہے اور اس میں ہم نے خیر ڈسکشن بھی بہت کی تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اچھا جی اب میں محترم ایک لفظ میں یا ایک جملے میں جواب دینا چاہوں گا ہمارے ٹیلے بھائی کا کہ جی اللہ تعالی کے جو نام پر شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں انہیں مردہ کیا نام کفر ہے اور یقیناً شہدا جو ہے وہ ان سے بڑھ کر درجہ کا ہے اور ہم اولیاء کو بھی اللہ تعالی کے کی، کی کرم سے حیات مانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ان کی حیات لوٹا دی جاتی ہے اور وہ بھی خوش ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اولیا سے محبت محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی کی قدرتوں کو ماننے والے ہیں اور یہ تو در اصل اگر اولیاء حیات بھی ہیں تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ایک نظارہ ہے اور ہمیشہ کے یاد رکھ لیجئے کہ جو یس yes, شہید عشق لائی ہے صحیح فرمایا آپ نے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو انکار کرے دلیل لانا اس پر ہے جو یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اولیاء معاذ اللہ مر گئے تو مر گئے اسے اس ثابت کرنا ہوگا جو اس کی رائے ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک انہیں موت آئی لیکن موت آنے سے وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ان کا وصال ہوا ہے وہ واسل بحق ہوئے ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اور جو اللہ کا پیارا ہو جائے وہ مر تھوڑی سکتا ہے وہ تو زندگی دینے والا ہوتا ہے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے خیال سے غمبھائی تھوڑا اوے ہیں حضرت میں سوال کرنا ایک اور حضرت یہ ہم نے سنا ہے کہ مطلب نماز میں جو مطلب جو انگوٹھا ہوتا ہے پیر کا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا ہے تو یہ مطلب سنت میں آتا ہے کہ کس اس کو کیا کس کیٹیگریز میں دیں گے اور اس کو جو ہے مطلب اگر کوئی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے تو اس کی ذرا جو نا مطلب اس میں ذرا کلام کر کے ہمیں ذرا اس کی گائیڈنس عطا فرما دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی بہت شکریہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہم صرف اولیا کا ذکر کریں گے خیر مسائل پوچھنا بھی آپ کا حق ہے ضرور پوچھیے دیکھیے کم از کم ایک انگوٹھے کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں میں سے کسی ایک انگوٹھے کا اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلوں کا لگنا سنت ہے اور پانچوں انگلوں کا یعنی پانچوں پانچوں دسوں انگلیوں کا لگنا یہ مطلب یہ سوری سنت ہے اور تین تین کا لگنا واجب ہے اور ایک انگوٹ ایک ہڈی کا انگوٹھے کی ایک ہڈی کا زمین پہ لگنا یہ فرض ہے اور یہ فقہی مسئلہ ہے اور یہ تقریباً سقح کی ساری کتابوں میں موجود ہے اور جی حدیث اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے وہ ہم کتاب و کی ابتدا میں تلاش کر سکتے ہیں اور ہمیں مل بھی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب باقی نماز انگورٹھی میں یہ بک مارک بھائی یہ سجدے کے حوالے سے پوچھ رہی ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ غم بھائی آ گئے جی بہت شکریہ جزاک اللہ السّلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب غوث پاک سے بہت پہلے کے ہیں کافی پہلے کے میں نے آپ کو جب حضرت کا خواجہ غریب نواز کا میں ذکر کر رہا تھا تو, تو بتایا تھا کہ آپ حضرت غص اعظم کے خالہ زاد بھائی ہیں اور ایک رشتے میں خواجہ غریب نواز آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں تو اور یہ جب ہندوستان کی طرف تشریف آ رہے تھے تو یہ لاہور شریف میں خواجہ غریب نواز جو تھے یہ حضرت دادا صاحب کے مدار پہ حاضر بھی ہوئے تھے اور وہاں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقار کام ادارہ رہنمائی آپ ہی کا فتح ہے اور بے شک حضرت داتا علی حجوری اللہ علیہ غوث پاک سے پرانے بزرگ ہیں پہلے کے بزرگ ہیں اور غوث پاک کا یہ فرمان ہمیں ملا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں داتا صاحب کا زمانہ پاتا تو ان کی بیعت کرتا تو یہ حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں اچھا پچھلا سوال آپ کا پہلا سوال میری توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی تھی آپ ذرا لکھنے کیا سوال تھا آپ کا اولیاء کے بارے میں ہاں آپ نے پوچھا تھا کہ اولیاء کرام کے کی اب بھی ہیں بالکل ہیں کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں کہ اولیاء اس دنیا میں نہ ہوں یہ تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان اولیاء کرام کی فوز و برکات تو ہیں ہی ان کے علاوہ جو باقاعدہ حیات جن کی ابھی ہے ایسے اولیاء بھی دنیا میں موجود ہیں قطب ابدال نوجبا اور وغیرہ وغیرہ جو اولیاء کرام کی مختلف جو ہے وہ پوسٹنگ ہوتی ہیں اولیاء کرام کے مختلف درازات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر بھی ہم تفصیلی کتو کو کریں گے کہ اولیاء کرام کی کتنے دراجات ہیں سب سے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں قطب جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کتنے درازات ہوتے ہیں ان کے ماتحت پھر کس طرح اولیا کے درجات ہیں انشاء اس پر بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کا زمانہ کون سی اتنی میں یہی ہے یہ دیکھ کے بتانا پڑے گا اگر کسی کے پاس کشمیر موجود ہو تو پلیز دیکھ کے بتا دیں گے ٹھیک ہے سر جزاک اللہ کس حضرت کس یہ غسپاک کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں چاندائی صاحب غوث کی بات کا پوچھ رہے ہیں کہ غسپاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان کہاں ملے گا اس کا پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے غالباً اسی کا آپ پوچھ ہوں گے تو یہ واسفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے سنا ہے بزرگوں سے جی جی بالکل یہ بزرگوں سے سنا ہے جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ مفتی منظور الحمدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا اس حوالے سے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کتاب میں نہیں پڑھا میں نے جو مسترد ہمارے بزرگان دین ہیں ان سے سنا ہے کتاب میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا تلاش کریں گے تو اور اس میں کوئی حلچ کی بات بھی نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بالکل جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اور اعلیٰ حضرت نے غریب نواز پر منقبت ہے سبحان اللہ بھائی اعلیٰ حضرت نے منقبت نہیں لکھی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے لکھی ہے حضرت نے ضرور منقبت لکھی اور چھپی نہیں ہے تو کیا ہو اور آپ کے بھائی نے لکھی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مداحین رکھے ہیں اور آپ نے وہ نہیں سنی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا یہ حسن رضا خان صاحب کی ہے تو بالکل اعلیٰ حضرت تو دربار غریب نواز کے خود ہیں الحمدللہ اللہ جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت ایک سوال میرے پاس آیا ہے ایک سوال میرے پاس آیا ہے اور حضرت یہ بھی جو ہے نا کنفیوژن دور فرما دی ہے کل آپ سے پوچھنا تھا لیکن بھول گیا کل آپ کا لگن نہیں ہو رہا تھا یہ ورڈ سوال ہوتا ہے یا سوال ہوتا ہے پیش ہوتا ہے سین پر یا زبر ہوتا ہے ایک یہ بتا دیجیے گا دوسرا ایک سوال آیا ہے کہ امیر اہل سنت دعو برکاتم ملالیہ کو صوفی کہہ سکتے ہیں یہ سوال آیا ہے. امیر اہل سنت دعوت برکات کو سوفی کہہ سکتے ہیں یہ سوال آیا ہے تو وہ میں نے ویسے پڑھ دیا ہے تو آپ آگے ارشاد فرمائیے جی بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دیکھیں اربیت کے اعتبار سے تو سال ہی ہے سل نوٹ سوال نوٹ سوال سل ٹھیک ہے سے سوال ٹھیک ہے سوال لیکن ہم اردو دان لوگ ہیں اور ہم مطلب علماء میں جب ہو تو سوال ہی بولیں گے آپ اور جب ہم آپ اور ہم جیسے سادے لوگ ہم لوگ کم علم لوگ بے علم لوگ ہوں تو پھر سوال بھی بولنے تو کوئی حیرت نہیں ہو اور اس طرح کی گفتگو میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے یہ مطلب حالات بڑے نازک چل رہے ہیں اور ہم اتنی اتنی سی باتوں میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک بات ہوئی دوسری بات آپ نے کیا کہ محترم سوری دوسرا سوال آپ کا تھا کہ امیر ہے سنت کو سوفی نہیں بولو گے تو بھائی کس کو بولو گے بالکل بول سکتے ٹھیک ہے جی السلام علیکم و رحمت اللہ سوال بھی اگر کوئی بولتا ہے تو غلط نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے آجی صاحب سوال بھی صحیح ہے سوال بھی صحیح ہے سوال بھی صحیح ہے بس پوچھ لیں آپ کی مہربانی ہوگی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آ, مفتی صاحب آ, یہ ارشاد ہوئیے گا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ داتا صاحب علیہ رحمٰ جو ہیں وہ غوث پاک ربی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے پہلے کے ہیں تو یہ ارشاد ہوئیے گا کہ داتا صاحب کا کے درجات و جو کملات ہیں وہ بلند ہیں کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ انہوں کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے زیادہ تو اس کے بارے میں شاید ہمئے گا السلام علیکم جزاک اللہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ درجات پانے والے جانے اور درجات دینے والے جانے ہمارے لیے تو دونوں بزرگ ہیں اور ذاتی طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے سوال کا جواب نہ تو دینے کی اہلیہ ہے اور نہ دینا چاہیے ٹھیک ہے نا ہمارا دونوں ہمارے بزرگ ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں ہم میں دولپ بھائی آپ سے دعا کروں گا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے درجات والا بنا دے مجھے مطلب عذاب والا نہ بنائے مجھے درجات والا بنائے آپ کے سبق ٹھیک ہے نا تو میں ایک ذہن سازی آپ کی کر رہا ہوں آپ شفقت فرمائیں اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں کہ امیر امام اعظم کا رتبہ بلند ہے یا وسیع اعظم کا رتبہ بلند ہے فن بزرگ بڑے تھے یا فنا بزرگ بڑے تھے ارے بھیا ایسا پڑھے ہم چھوٹے اور ہم اپنی فکر کریں سوالے سے لیکن بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عہد نے تو دیگر جتنے اولیاء گزرے سب کی عزت و حرمت فرمائی اور دیگر اولیا نے وسپاک کی عزت و حرمت فرمائی احترام کیا اور یہ ان کے مابین آپس میں چلتا بھی ہے اور اگر اس طرح غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے یہ اگر فرایا بھی ہے کہ دادا صاحب ہوتے تو ان کا مرید ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں یہ سینا پسین آباد پہنچی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اس اور پھر ہمارا یہ اور میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا یہ ہمارے عبداللہ بھائی نے لکھا کہ وہ لڑ نہیں رہے وہ میں اصل میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان بالکل میں نے صحیح تلفظ شروع میں عرض کیا کہ سوال صحیح تلفظ ہے یا سوال صحیح تلفظ ہے سوال جو ہے وہ یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی سوال بھی کہے سوال بھی پڑھے سوال بھی استعمال کرے لفظ تو کوئی حرض نہیں ہے اور اسی طرح میں یہاں کہوں گا کہ جی اولیاء کرام رام سارے اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں یہ تفریق کرنا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ ہو کیونکہ میں اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے پندرہ اچھے دوست ہیں بہترین اور بہت سارے نزدیکی ہیں سارے اور میرے دوستوں کے حوالے جو کوئی ڈسکشن کریں کہ فنا زیادہ خریدیے یا فنا یا فنا کا روزہ کم یا زیادہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا تو بلا تشویح و تمسی اللہ کے سارے پیارے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ بندے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہم اچھے ہو جائیں گے جزاک السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ شبلی تنوی رشید احمد گنگوہی قاسم نانوسی خلیل احمد امبی یہ چاروں پکے کافر ہیں کفری ہی وعاد درجے فائدن اتنے بڑے کافر ہیں کہ ان کی کفر میں شکرنے والا بھی کافر ہے ایک بار اور حاجی داد اللہ حاجی مکی احمد اللہ تعالی علیہ تو بزرگ ہیں اور نیک شخص ہیں سنی ہیں یہ وہی والا معاملہ ہے کہ اگر آ چلیے کشتی میں سوار ہو جائیے تو اس نے انکار کر دیا تو اللہ تبارہ کا اور وہ برباد ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہارے حل سے نہیں آپ کے بیٹے کے لیے بھی فرمایا کہ وہ آپ کے احل سے نہیں تو اسی طرح یہ جتنے بھی خوبصا گزرے ہیں انہیں اس بات کا یقین تھا جی جی مہاجن مکھی چشتی خاڑری میں یہی عرص کر رہا ہوں یہ جتنے بھی خبر سار گزرے اشرف علی تھانوی اور اس کے جتنے ساتھی یہ امبیٹوی اور یہ نانوتوی اور یہ گنگوئی یہ سب اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ جی مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے خود کو صحیح ثابت کر کے اگر گھسیں گے تو بگاڑ پیدا کر پائیں گے اگر ہی آپ کو اپنے آپ کو سلسلوں کا دشمن بنا کر پیش کرتے تو کبھی بھی مسلمان ان کو قبول نہ کرتے لیکن چونکہ یہ چشتیت کی چادر اڑ کر آئے یا نقش بندیت کی چادر اڑ کر آئے اس لیے مسلمانوں نے ان کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوئے کہ بھئی یہ تو اپنے بھائی بندو ہیں یہ تو سنی ہے اور یہ تو جی اولیاء کو ماننے والے ہیں لیکن دراصل تو یہ گستاخ رسول تھے تو یہ دراصل ان کی چاند تھی یہ کوئی چشتی نہیں ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو, کو کوئی قادیانی اپنے نام کے ساتھ چشتی صابری لگا لے تو ہو جائے گا کیا کی نہیں بھائی چشتی صابری تو سارے اشاف رسول ہے چشتی صابری ہونے کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے پکی سچی محبت کرنے والا اور یہ تو گستاخ رسول ہے گستاخ رسول کہاں کا چشتی کہاں کا سابری کہاں کا قادری ٹھیک ہے تو یہ سب برے لوگ ہیں اور جہاں تک حاجیم داد اللہ صاحب کی بات ہے تو ان کی تو وہی مثال ہے کہ وہ تو ٹھیک تھے لیکن ان کا نام لینے لے لے کر یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ کرنے والے اور گستاخ رسول جو وہ برباد کرتے رہے کو اور خود بھی بہرحال برباد کی تو ان پر نہ الزام ہے اور نہ ان پر ہماری انگلی ہے اٹھ ہے ہماری انگلی جو ہے وہ انہی کی طرف ہے اور ہمارا جو شریعت کا جو حکم کفر ہے وہ ان چاروں کے لیے ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے دوستوں سے میں سے ہیں اللہ کے ولیوں میں سے ہیں اور چشت صاحب بھی قصور ہیں جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ابھی آپ نے یہ شاعر فرمایا کہ یہ اشرف ال وغیرہ جو ہیں یہ کافر تھے اور ان کے اچھا جمپ کیا ہے چلیں آپ آ جائیں معذرت جی السلام علیکم یار آج مجھ پر رحم کر لو آپ لوگ میرے بھائی आज مجھ पर رحم कर लो میں آٹھ دس دفعہ جو ہے ڈی سی ہو چکا ہوں آٹھ دس دفعہ ڈی سی ہو چکا ہوں میں ہینڈ ریس کرتا ہوں جب میری باری آتی ہے پھر میں ڈی سی ہو جاتا ہوں پھر ہینڈ ریس کرتا ہوں جب میری باری آتی ہے پھر میں ڈی سی ہو جاتا ہوں پتہ نہیں کس نے تعویذ کر دیا ہے میرے کمپیوٹر کے اوپر یا کسی نے جناب سفلی کر دی ہے کیا ہے مجھے اس کا, کا حساب پڑے گا نہیں جناب نیٹ سلو نہیں ہے میرا نیٹ تو بہت زبردست ہے لیکن ڈی سی اور اب اس سے پہلے میں دوبارہ ڈی سی ہو جاؤں مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو اپنا اولیاء کرام کی جو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں جسے آپ نے ابھی فرمایا غوث قطب عبدال وغیرہ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو قلندر ہیں ان کی کیٹیگری جو ہے نا وہ زیادہ اوپر لیول کی ہے یا جو اولیاء اکرام جو دیگر جیسے ہمارے حجویری ہیں یا خواجہ غریب نواز ہیں یہ کس کیٹیگری میں آتے غوث ہے قطب ہے یا ابدال ہے یا قلندر ہیں کون ہے جیسے ہم کہتے ہیں ڈھائی قلندر بو علی شاہ قلندر لال شہباز قلندر رابعہ بسری رضی اللہ تعالی عنہا قلندر تو اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حوالے فرمائیے گا کہ مقام مرتبہ میں یا اس میں جو اس کی جو بزرگی میں کون کس کا مقام زیادہ بڑا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور داتا علیہ حجوری کس اس میں آتے ہیں اور لا جو قلندر ہیں کہ ان کا مقام ان کے ان سے نیچے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں سہوان شریف میں لال شہباز قلندر وغیرہ ہیں تو اس کی تھوڑی سی اگر آپ بتا سکتے ہو تو ذرا پلیز اس کی بذات فرما اور اللہ کرے میں ڈی سی نہ ہوں تو جی بہت شکریہ اعلام مرشد بھائی جزاکر اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ دیکھیں میں ابھی مذاق کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام کے دراجات کے حوالے سے تو میں رائے دینے کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ ان میں سے کون کس درجے کا ہے ہاں جہاں تک کلندر کی بات ہے تو لفظ کلندر کے اعتبار سے ہمیں صوفیا کی کتب میں کوئی یعنی اس کی تفصیلات ملتی نہیں ہے کہ کلندر کون سے بزرگ ہوتے تھے بے شک لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اسی طرح خواجہ رابعہ بسریہ قلندر اور ہمارے بولی شاہ قلندر یہ بڑے بزرگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لفظ قلندر کے اعتبار سے کسی کتاب میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے جزاک اللہ لیکن حضرت ہم بھی آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو اگر آپ سنا دیں گے تو اچھا لگے گا نہیں سنائیں گے تو کوئی بات نہیں حضرت آپ کا ٹیکسٹ پڑتے رہیں گے صرف بعض مانا اچھے ہیں بعض مانا ہے مجزو بزرگ اور بعض مانا ایسے ہیں جو شان کے لائق نہیں وہ میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہوں گا ٹھیک ہے نا تو بہرحال ہمارے مسلمانوں میں یہ معروف ہے کہ وہ قلندر تھے اور عابیہ فصیہ قلندر تھیں وہ علی شاہ قلندر تھے اس لیے ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے مسلمانوں میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنا چاہتے کہ جو مسلمانوں کے لیے بھائی سے تکلیف ہو اور یا ظاہر ہے اور ایسا ہے بھی نہیں ہے اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے اولیاں ہیں مسلمان انہیں قلندر کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ قلندر ہیں ٹھیک ہے نا باقی ان کے دراجات کی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی کتابیں ان کے دراجات کی تفصیل سے خالی ہیں کہ قلندر کون سا درسہ ہے اور باقی جہاں تک بات یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب کون ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور میں لفظ قلندر کے حوالے سے رام مرشد بھائی ان شاء اللہ میں کچھ باتیں خاص طور پہ کروں گا اور میں خود الحمدللہ رب العالمین اللہ کے بڑی محبت کرتا ہوں خاص طور پہ یہ قلندر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ بڑے جلالی بزرگ ہوتے ہیں اور غالباً مجزو بزرگ بھی ہوتے ہیں واللہ السلام جی علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ابھی ابھی آپ نے جو کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی کے جو ہے نا وہ کفر میں کوئی شک کرے گا اس کی کافر ہونے اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی جو نا کافر ہے تو جس طرح سے ہم لوگ اگر کسی عام نیوٹرل سنی کو ان کی ان بغیرتوں کے حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ مطلب عام سنی ہیں ان کے سن سنی بول سکتے ہیں اس کو آپ وہ کہتے ہیں اگر سے گیتی نہیں یہ بھی مسلمان ہے اور تم بھی مسلمان ہو تو ایسے لوگ کیا اس میں نہیں آئیں گے آ, اور دوسرے دنیا میں صرف ڈھائی کلندر ہیں تو بات میں کتنی آ, جو ہے نا وہ حقیقت ہے سچائی اس کے بارے میں بتائیے گا جزاک اللہ السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ اللہ بھیا اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا منشکا کی خوفی ہی آزادی ہی فقط کفرہ کا فرق یہی معنی ہے کہ جو ان بد بختوں کی کفری عبارتوں کو سننے کے باوجود انہیں کافر نہ سمجھے وہ کافر ٹھیک ہے نا تو جو یہ کہتا ہے دی سب کوئی بات نہیں ارے بھیا اسلام تو نام ہے سرکار کی عزت و حرمت کا آپ کی توقیر کا آپ کے احترام کا آپ کی محبت کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر چاہنے کا سرکار نے خود فرمایا لا تم نے کہا کوئی اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی والدین اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہی مسکر رہا ہے وہ اور پھر معاذ اللہ معاذ اللہ سرکار کے بارے میں اتنی گھٹیا بات سننے کے باوجود وہ اس کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو ایسے کو مسلمان ہونے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور ایسے ہی کے لیے علماء حرمین پی نے لکھا کہ منشق کا فی کفر ہی وہ آزاد ہی فخر کرتا تو بے شک وہ کافر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ چار تو کافر ہیں ہی جو ان کے کوفر میں شکر ہے وہ بھی کافی ہے قابو اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہتا ہے جزاک اللہ دوسری بات آپ نے ڈھائی کلندر کی پوچھی تو میں نے اس کی ڈیٹیل اس کی, کی کہ کتابیں ان کی تفصیلات سے خالی ہیں بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی ریاضت اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آج لال شہباز فلم رحمت اللہ علیہ کا عرص نہیں ہے آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے اور آپ نے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ایک بھی سوال نہیں کیا اور بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ میں سے کسی نے ابھی تک اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کیا بے شک ہمارا یہ تعلیمی حلقہ ہے اور ہم علمی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ایک شیر کا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم حضرت میں نے تو اتنا لمبا سوال کیا تھا میں پھر ڈی سی ہو گیا میں نے تو آپ کا جواب ہی نہیں سنا تو مجھے لگ رہا ہے میں اپنا سوال پھر کروں گا تب پھر ڈی سی نہ ہو جاؤں تو میں کیا کروں حضرت تو ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا اچھا فون پے کر لوں ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے حضرت پھر میں فون پہ کر لوں گا اچھا میرا ابھی سوال آپ سے یہ حضرت کی یہاں پر سرزمین پاک و ہند میں جو اسلام کی ترویج و اشاعت ہے کیا خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شروع کی یا آپ سے پہلے یہاں پر سرزمین پاک و ہند میں اسلام کی ترویج اشار شروع ہو چکی تھی جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے بھی ذکر فرمایا داتا علی حجبری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو کیا سی داتا علی داتاجبری نے یہاں پر آغاز فرمایا تبلیغ کا یا خواجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے خواجہ غریب نواز نے نوے لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا یہ تعداد ہے یہ کنفرم ہے نوے لاکھ کا یہ عشق اور محبت میں لوگ اس کو کیا اس دور میں یہاں پر نوے لاکھ کی آبادی تھی کہ یہ ویسے یہ محال ہے یہ بات اس کی طرح بازار سنویں السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی دعوت سرکار کے زمانے میں پہنچ چکی تھی سلمان فارسی رحمت اللہ تعلق ایران سے تھا وہ بھی مڈل ایسٹ میں آتی ہے اور بہت سارے باد صاحبہ سندھ کی طرف بھی آئے سندھ کی طرف آئے اور سندھ میں مشہور یہ ہے کہ باد صاحب کے کے مزارات بھی ہے اسی طرح مجھے حوالہ یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی نے با صحابہ کو ہند کی طرف روانہ فرمایا لفظ ہند آیا ہے روایتوں میں اور آپ مجھے موقع دے میں آپ کو ابھی تلاش کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کو ساتھ ساتھ تلاش کر کے دیتا ہوں انشاءاللہ روایت بات اپنی جاری رکھتے ہوئے آپ کا پہلا سوال تو یہی تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اسلام کی دعوت یہاں پر آئی تو کب آئی بے شک صاحب کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں وہ اس طرف آ چکے ہیں اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے جزاک اللہ اچھا جی دوسرا سوال آپ کے کیا تھا ذرا لکھیے گا میں وہ بولتا رہوں گا اتنے تلاش کر رہا ہوں بات اور خود حضرت جواری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہونا ہے جی اس بات کی دلیل ہے کہ جی ہاں پہلے اسلام آ چکا تھا نوے لاکھ والا یس yes. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ناممکن ہے بالکل ممکن ہے نوے لاکھ بالکل ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں برتر پاک و ہند کو شامل کر کے ہندوستان میں اس وقت جو ہے وہ سو کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پاکستان میں سترہ کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے تو اس وقت یہ آپ کیسے ناممکن ٹھہرا سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان پاکستان جس میں افغانستان کا بھی باض حصہ شامل ہوگا پورے بر صغیر میں نبے لاکھ لوگ نہ ہوں یار بالکل ممکن ہے اس میں کوئی اتحاد نہیں ہے اور بھارت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہو کہ بہت کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے ہو سکتا ایسا بھی ہو لیکن جب تعین آ رہی ہے کہ وہ نبے لاکھ تھے تو لاکھ ہونے میں بھی کوئی محال بات نہیں ہو سکتے کوئی عرض نہیں ہے ہمیں اس کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوے لاکھ تھے جی نوے لاکھ ہوں گے کوئی غرض نہیں ہے اور نوے لاکھ تھے یا ایک کروڑ تھے یا نوے کروڑ تھے اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا زندگی بھر اپنے بزرگوں کی کرامتوں کے اوپر نعرے لگاتے رہیں گے میں نے کتنے مسلمان کیے آپ نے کتنے مسلمان کیے میں خود کتنا بڑا مسلمان ہوں کتنا اچھا مسلمان ہوں کتنی کمی ہے مجھ میں نے اپنی ذات اصلاح کے لیے کیا کیا کیا اللہ میں میں گیا سنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے, بڑے عبداللہ بھائی وہاں مطلب مقررین آئے ہوئے تھے نام اوف او آپ یقین کرنے سب نے اپنے فضائل سنائے کچھ اپنے آبا وزداد کی قصے سنائے کچھ بزرگوں کی کرامتے سنائی پروگرام ختم ہوا سب نے کھانا کھایا عوام چلی گئے اور یہ با... عجیب و غریب بے وقوفانہ باتوں میں لگ گئے اکابرین کہلانے والے میں علما کی بات نہیں کر رہا مقررین کی بات کر رہا ہوں مجھے اتنا دکھ ہوا مجھے ایک لے گئے تھے تو لگ بھگ چار گھنٹے ہمارے ضائع ہوئے اس پوری نشست میں تو میں نے وہ لے جانے والے صاحب کی جو مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ ان کی کلاس لی میں نے ان کو کہا بھائی آپ یہ بتائیے مجھے کیوں لے گئے تھے کیا مقصد تھا آپ کا ہمیں فائدہ کیا ہوا وہاں جا کے ہماری آخرت کو کیا فائدہ ہوا ہماری دنیا کو کیا فائدہ ہوا آپ کو ارض کروں ایک بہت مشہور آدمی نے ایک ٹی وی کے بہت مشہور عالم نہیں تھے وہ دنیا دار ایک ٹی وی کے ہوسٹ تھے وہ اے آر وائی گروپ کے ایک ہوسٹ تھے انہوں نے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ اس محفل میں سرکار کی شان میں گستاخی کر دی اور ہنستے ہنستے کر دی اور سارے لوگ سننے والے اس کے اوپر جو وہ مسکراتے رہے بہرحال عجیب ادھم مچا دی انہوں نے معاذ اللہ اور جملہ سنیں گے آپ حیرت کریں گے انہوں نے بولا کیا انہوں نے کہا میں یہ تھوڑی سی تقریر کرنے لگی ہوں برا مت مانیے گا میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبے لاکھ ہی ہوں گے مان لو یار اور باقی اپنے لیے بھی کچھ ڈسکشن کرے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے ان میری تھوڑی سی طرح کی عادت ہے آپ لوگ برا مت مانا کیجیے اب تو آپ خیر مجھے پہچان بھی گئے ہوں گے سمجھ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی صرف بولنے کی عادت ہے دعا کرنے کام کرنے کی عادت بھی ہو جائے تو اس نے بکواس یہ کی کہ بہادر یار جنگ کی بات چل رہی تھی انہی لوگوں کے درمیان میں آپ اچھے تو اس نے کہا کہ جی میں نے ایک بہت بڑے شیعہ عالم سے پوچھا کہ بہادر یار جنگ کا مسئلہ کیا تھا وہ تو بہت غریب تھا ایک امیر کیسے ہو گیا تو اس نے شیعہ نے کہا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے خدیجہ ہوتی ہے ماض اللہ اور اس کے اوپر زور زور سے آسا ہو رہی کہ یہ کیا کریے صاحب بھی ہنسنے لگے آپ بتائیے مجھے یہ کفری بات ہے بھائی یہ کفری بات ہے مز اللہ اس میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے خدیجہ ہوتی ہے بڑی خطرناک بات تھی المختصر یہ کہ لوگ اپنی زبان کو لگام دینا بھول جاتے ہیں آج بڑا دن ہے بڑی رات ہے بڑی شام ہے خواجہ غریب نواز کا عرص ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہمارے لیے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا ہمیں سچا عامل بنائے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض یافتہ بنائے ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں نواز دیں ہمارے سینوں کو نواز دیں ہمارے خلوب کو نواز دیں ہمارے ذہنوں کو نواز دیں ہمیں علم دے دیں اللہ سے لے کے وہ اللہ کے رسول کی آتا ہے اور اللہ کی آتا سے انہیں بہت کچھ عطا ہوا ہے اور اللہ کی آتا سے وہ بہت کچھ عطا کرتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے راز رہے ہیں اللہ کے پیارے کے شہزادے ہیں تو ان پیاروں کا ذکر جاری ہے جزاک اللہ قیرن کثیرن داری من السلام علیکم و رحمت اللہ آئیے تشریف لائیے پیاروں کا ذکر کیجیے پیار کے ساتھ ایزی بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ اکبر دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ تو آپ کو پتہ و رضیہ دیکھ کر پتہ ہو جانا چاہیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی تصنیفات تعلیفات دیکھ کر پتہ چل جانا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا سب کو پتہ چل جانا چاہیے اعلی حضرت نے اپنی مختصر سی زندگی لگ بھگ چو سال آپ کی اس دنیا میں تشریف پاوری رہی ظاہری طور پر اور آپ نے اس میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک پورا ادارہ بھی نہیں لکھ سکتا بلکہ کئی ادارے مل کر بھی اتنا سارا کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور دوسرا جہاں تک بات آپ پاکستان کے حوالے سے کریں گے عزیب تو بے شک دو قومی نظریہ دینے والے ہی اعلیٰ حضرت تھے ہندوؤں کی گاؤں ماتا کی جو ہے وہ ذبح کرنے کے جواز کا فتویٰ دینے والے ہی اعلیٰ حضرت تھے اعلیٰ حضرت ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان میں گاؤں ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ مسلمانوں کے دل میں کئی تقدس پیدا نہ ہو جائے گا اور وہاں بھی دیوبندی کو تو یہ فتوے دے رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ نہ دیں ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کریں ہندوؤں سے مل کے چلیں ٹھیک ہے نا یہ وہ سب دو نمبر لوگ تھے اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ علما بہت تقریریں فرما چکے ہیں بہت کتابیں تحریر فرما چکے ہیں اور آج ہمارے خاجہ غریب نواز کی شادی ہے پرس ہے اور اب کن کن بد بختوں کے نام لے کے یار مزہ کرا کر رہے ہیں ابھی بھائی میں نے جواب تو آپ کو دے دیا جی جی دی. رضوان بھائی کی آمد مرحبا مجھے خوشی ہے کہ رضوان بھائی آج ہمارے درجے میں موجود ہیں ہماری موجودگی میں تشریف لے آئے ہیں انہوں نے عزت دے دی ہے ویسے یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ